موما مینداری یرا بگنے سے بچے میں دی کو درے بچا میں تو ناشاد شو سمجھا جائے گا ایسا نہیں وہ ہے تم کر مکان ازی قسم کا ہے مرداگ مکان کی نو خبر کر ملا دروچے بیان مودینیاں ہیں اندر کر صلا تھی اور انا حدن ذی کرکم تیرا خلق نہ فهمی تبارک و اسر سارے تو مقامات متبرک ہیں کہ عبداللہ المدیہ تسکو نو دیو ہ ترا جہر بڑا ہو کچھ پر مختص ہے جدی وجد نے ولی سارا احمد محمود نے صلی اللہ علیہ ان واحد میں تشا نشری میں چا مانس اور کمند کی میں تو نہ شراب میں تو نہ میں سنا نہیں با کا با اَزُجُۃ دَاخِلِ شِ قَابِہ تا وَہَ جا کو امر کی اِن دَاس زلواۃ سے وہ درکار ہے حَجّی نُمَتَکَرواذین البتہ مندوب ہوئی کچھ دَاخِل سے شِ قَابِہ تا مُتَازِن جائز تھا خان احمد یَحُجُّ کَثِیرًا ولاد کُروا اِن دَاس زلواۃ مُدَاحَد نَیاذ و سُنَن و حَجّی نَلی وَإن شاء اللہ فجرۃ دین فارسل دیر تا دَاحِل سے مُدخول سے رازم نے حاصل دار ہے اِتَمَر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمرا وطن نبی نے صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم دا عمرۃ القضاء نووم خالص اگے مقام ابراہیم نے ترکات وکلا ورت جناب مقام ابراہیم مصلی ماران دار او ما هو من الناس قوم نے جس سان کو داں تے پٹھاوی تے کفار نا تے خلف جو تو گچہ مزام نکے تے دعوے ان مقام دار رحمت نے کفار سرجو کفار اور رجل عمر عبداللہ نے مرجعبداللہ نے آ رسول داخل رسول کعبہ نے بل اثر فدیم کعبہ نے کعبہ ت داخل شے خال اللہ فدیم کعبہ نے عمرہ القدانو داخل شے ز کنا دو فدی کا سنا مشیکینو اره ہا مشیکینو نبی نے سلام قادر نو کے اخراج جا پیمانے سمجھو سنف کعبہ چاریو ندا کاکت نو الکاو عمرہ متقومات متلقاو تو, تو خون اورثت کے لیے تخاری و شریک رہا کر متامات کمات متبرب و شرکی نبی نے تک نند پتہ جنوں سم زات اوریا اگر تو مقامات سنن جتن المستحب جتن لیکن کو پر اور شرک کا خدا بھیجی کا سرا کاذ نہیں پا رہے وجہ تو یہ دلیل دکھا رہے ہیں کہ ویلاش حالانہ دا پرچہ نبی نے سر کا بیٹا روز روجو دس نہ پڑے نبی نے سبب کاذ میں فقرات جو نہیں تو تو سنت کو خارن مقرر کاذ سے پاتوں کارمان نے کرنے پر سرترن باو من کا توڑا کہ نوول کا اوریاں کا سنا بنا کا ابھی لما خدیمہ چراغ انکار ہے وہ چھنے ودیے صلی اللہ توفیہ الہ ہا و فدیہ اسلام دو و مشرکین و الہ ہا اسلام فی باد و زام کو پالرا اللہ رہا کتنو فدیہ کیو فدیہ موجود الہ ہا اسلام کو پکارو چھدی اٹھا دہوے نے سر وجود داخل داخل نشو تو ہمارا بیا امر کا نبی رسال ف بارہ اسنام و مشرکین کی چالی الہ ہا پر ضروری گو اخراج اغا تدبیرات اسنام راوی سے دی جڑ شکر دی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او پی ادی حماد علیہ السلام فلازم کی قشیو آچیو مشرکین دا بدل ہاس چنقیم دا استام بن نظام کرے او منگا دا بدل بانی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ رحم اللہ دی دا مشرکین تمام کی ہم وللہ لقد علم و لقد علم لقد علم دا مشرکین چن نہما ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام لم استکما لب سرین معرفت معرفت معرفت دا برخی طلب کرے معرفت دا اس کل دی, دا دی, دی معلومت دی دی. دی او آو دی دی خراجم اور کپڑا لم دک لو کپڑا قال القباب نفتحه فبنا فسالتم عن صلاهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا اما مقارئ تجيها كتاب الصلاه دي باب کی روایت در آمد انہوں نے یہ قلنا دیوجنا طور محدثین تجيها حوالے کریں بلازم موجود عبداللہ نماز موجود نہ انقل خواص سمانے کے بدل نیابات و بدل نیابات وجود تم اختلاف نہیں دین بلازم اورات مثبت کے دارین معاملات مثبت اور حدیث کلیہ مثبت اور دور دوریشی روایت بلازم تو مسل کے نوا اگر سلکوتے تاروسنا اندرا مل انا دار بٹ ولم سو سبب مشروعیت ابتدا اندرا مل یہ منشاد مشروعیت درمل سوا اعزاب قوت مشرکین تا حاصل حاصل جائے اعزاب قوت مشرکین تا چ مشرکین داخل چلا دا خلق دا مدنی تب کمزوری کر دی سماشے ہو گئے انہاں دے سن خبر شو صاحباں دے نجیبے من دی ہوئی فل قوت مشرکین تے کارتے بن صدرے منشاد درمل اظہار دو قوت مشرکین تاو اخفاض و ذلت مشرکیننا مؤسس ہوں۔ اس ملامہ وہاں پر کار کا چپن قوت دشمن تصار کے اوپر جو پٹکی نفسہ متراسلہ دلعکس۔ نا اظہار دو زور اور اخفاض قوت دوسرا سے مشرکین میں یہ چبات سے بھی نہیں کا او ذذہلہ او دو اقوات پٹوا لے ان نشیت نے خلاف منصب حکام سے اس نے خلاف حکمت شیطاں لے لے دشمن درم مصد اللہ رہے دشمن قوت قوت مقصد حکمت کمارے اظہار تار جو منشا دشرود رمل دمشلایت رمل جار بغت کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب دام نبی سم صاحب دا پتال میں شری کونہ ان عمره القضاء دا عمره القضاء وقالوا مشرقون انه يظم عليكم افضل نند روان احساسات جماعت وقت دوری کلید دینا رات تب دو مدینی لا زور نوگ دو مدینی فاہم را ہم تماشایو کئی تماشایو کئی جسو کئی فاہم را ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم او رب صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر منو چ من رمل تیس لن سرد خرق خطبات و حضل من کبین لکا پالوان چی میدان ترہو دینا دا اگازت اکا فوق دیوگوکی معلومی جی ناگا سرعت دمشی معا حضل من کبینو ایتا سو مندو ایر ملو اشوات السلاسہ چھ مندو ہوئی دی او آگا چکر و دریو کی شو چکر دبیت اللہ نا دریو چکر و کی و اجم شو ما بین پاکتل عادت, پا عادت, پا عادت ما بین درکنے کی چروفنے مانور کندو حجر اسواد دیکھا پا دی مقام کی کمپار کمغربان کیوں دازے پناو و سنختار کی, فاول کی, دا, فا کی الالحجر الالحجر الالحجر الالحجر دا فاول محرد کی روست آگر اکر طول مقام کی رمان دے لکھتر مرسلے منن الحجر الى الحجر من, من الحجر الحجر ترمی جروات را دی رمل دو واقلا دا حجر ستنا تل دا حجر ست ورئی ویمشو بینرکنین ولم یمناہم ایامرہم فدی طور وو اشوادی کی ولی مندنی والی ملنکن نبی حضرنا او ملنکن نبیر اسلام را دی خبری چا عمر کی ملنکن نبیر اسلام را چی عمرو کی سنا جیتا چی پالوانی و کیا مندی ہوئی فتول اشوادی کی بلشی اللہ لقاعدہ مگر ترحم پدیبانی لیکن فتول ان سلام الحادل اول کو چکر میں اسلام اسلام پاول تواب انبقی فدری کی پاول تواب کی پاول تواب کی اور اب کوئی پڑری و شاتون کی فاول تواب کی دیتا ہے اگر من صلات مینتی الول تواب من دبوئی پڑری و شاتون کی فاول تواب کی دیتا ہے نفو بارخی وکی دیتا تواب کی دیتا ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حینات نو مکہ مالی در اونی بیرے سلام کرتے چلاہی مکہ امام مزم کرے جی مسر کا رکن لیس و در رکن رکن رسود مراد حجر ہے منڈے والا چکر منڈا والا بہ حج کے پھامرے چنیواد بہ حج نے یا در پہ حج کا عمرہ من من دیکھو عمرہ من مکے پھول تو اپ کے ثبوت ارامل حج پھامرے جو ارگی خالی عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منداروا تا عمرہ منے رحب بابا صلی اللہ علیہ وسلم چکر کی وما شاء ارمازن ع روکند انکا حجروں صحیح غلط تھا انکا حجروں نہ تزوروا ولا تلخواں جیتے کا نے مارے جنفے نقصان نے نورے کو لو ولولہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم جا اسلام الحجر اس نے کہا مسرم تو شامل ہے حج عمرہ دارا جنے مارے نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت تھے مس کرے مسرم اسلام اور تقبیل سم بخارم مارنا باب الرملی فی الحج والعمرہ سم بخارم مارنا مانس کارلید کنور من, من لسرہ و مارنا و مانس کارلید منگا درمق سارد و انما کنا رائنا بیه المشركین انعلق جکم درمانو مقاوخ موجود و اس موجود لرحمنگی سرزین اکو ناراس انہ سبب او عائلات کے درمیان او اس موجود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم قال دیول امرنا هو جن شر و ثنا و رتول اللہ دا و رمدایو شیو شیو اگر وہ سیلک موجود نے ہم گانتے ایدو فلاں نحب محترم چپری ایدو رین عبداللہ نے مر بر طبق پر حضرت معنی فما بیند رکمین کی شرکنی امانی رکمان دا حجر صدر کارا تمہاں اب دا وقت آگا اسنا نور رمل پر طول مطاب کیلئے جنہاں حجر یا حجر عندما کارمشی اتبا کرو لیکونا ایسر علی استلامی ہی ذیلی فارج چیزا ناتج دکف منڈا کی بے دکوری ہی کہ آسان شید فارد استلام دا حجر صدر